سوال ہے کہ کیا کولڈ کریم لگانے کے بعد وضو و غسل ہو سکتا ہے تو ابھی جو مروجہ کولڈ کریم جس طرح سے عام طور پہ بازار میں ملتی ہے اس کے استعمال کے بعد وضو بھی ہو سکتا ہے اور غسل بھی ہو سکتا ہے جیسے بالوں میں تیل لگا ہو تو بھی غسل ہو جاتا ہے ہاں اگر کسی شے کا جرم ایسا ہے یعنی کوٹ اگر بنتا ہے یعنی کوئی ایسی کریم ہے یا کوئی ایسا میک اپ کا سامان یا کوئی کوئی بھی ایسی شے ہے جو ایک کوٹ بنا دیتی ہے جیسے نیل پالش کا کوٹ ہوتا ہے جس طرح سے کوئی اور ایسی چیز ہو کہ جس کے اندر جرم ہو کوٹ ہو مثال کے طور پر اگر کوئی بانڈ وغیرہ اس طرح کے ہوتے ہیں چپکانے والے اگر اس کا جرم آپ کے جسم پہ چپکا ہے تو اگر اس کے نیچے سے پانی نہیں بہہ سکتا تو تو پھر اس سے آ, لگنے کے بعد اس کے لگنے کے بعد وضو غسل نہیں ہو سکتا اور اگر اس کی جسامت ایسی جیسے ایسے ہی انک لگ گئی یا کولڈ کریم یا لوشن وغیرہ جو نارملی ہوتے ہیں اس میں پانی جسم تک پہنچ جاتا ہے وہ کوئی کوٹ نہیں بناتا کوئی جرم نہیں بناتا لہٰذا ایسی کولڈ کریم یا پیٹرولیم جیلی وغیرہ لگا لینے کے بعد وضو غسل ہو سکتا ہے اللہ تعالی عالم